صلی محمد صلی اللہ تعالیٰ, صل تعالی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلسلہ آپ کون سا دیکھ رہے ہیں لبعک یعنی میں حاضر ہوں یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے نگران شبہ کا یہ سلسلہ ہے اس کا ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہوتا ہے اور مختلف قسم کے سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں ان اللہ آج کا جو پرٹیکلر موضوع ہے یہ ہمارے مہروز بھائی آپ کو بتائیں گے کیا ہے لیکن آپ کس طرح سے سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں یہ جاننا بھی ایک عام کام ہے آپ شامل رہ سکتے ہیں کالز کے ذریعے سے آپ شامل رہ سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ شامل رہ سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے سے اور جی ہاں آج ایک اور ذریعہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو آپ ٹیلی گرام کے ذریعے سے بھی سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں مدنی چینل کی سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں اس میں واٹس نمبر بھی ہے ٹیلی گرام نمبر بھی ہے ایس ایم ایس کا نمبر بھی ہے کال کا نمبر بھی ہے تو آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں نگرانی شدہ سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ان کی ذات سے متعلق ان کی مصروفیات سے متعلق ان کی عادات سے متعلق ان کے بیان سے متعلق ان کے مدنی پھولوں سے متعلق یا ان کی گھریلو زندگی کے متعلق ان کی تنظیمی زندگی کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں سوال کرنا چاہیں اوپن فورم ہے آپ کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں اور سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں نہ صرف کال کے ذریعے بلکہ تحریری پیغامات یعنی ایس ایم ایس اور میسجز کے ذریعے سے بھی آپ شامل رہ سکتے ہیں آپ کی کال کو اور آپ کے میسجز کو ہم سلسلے کا حصہ انشاءاللہ عزوجل ضرور بنائیں گے جی مہروز بھائی الحمدللہ اللہ سلمان میں کچھ تو آپ نے دے ہی دی. کچھ میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ آج ہمارے اس سلسلے لب یعنی میں حاضر ہوں کا موضوع کیا ہوگا یہ سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین پاکستانی وقت کے مطابق دو بج کر تیس منٹ پہ شروع ہوتا ہے اور ہماری اینڈنگ ٹائم جو طے شدہ ہے کبھی کبھی ہم آگے بھی چلے جاتے ہیں لیکن تے جو ہے وہ ہے چار بج کے تیس منٹ دو گھنٹے دورانیے کا ہمارا یہ سلسلہ ہے اور اس کے بعد پھر اگلا سلسلہ ہوگا اور چینل کی لینگویج میں ایک چیز آپ دیکھتے ہیں شورل شورل کیا ہوتی ہے وہ چینل پہ آپ کو کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے بجے ہمارا یہ سلسلہ آئے گا مثال کے طور پر صبح آٹھ بجے سلسلہ ہوگا کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے پھر اسی طریقے سے مختلف سلسلوں کی چلتی رہتی ہے کہ اتنے بجے یہ آئے گا اتنے بجے یہ آئے گا اتنے بجے یہ آئے گا اور اسی طریقے سے ہم کائنات میں اگر دیکھیں تو ہر چیز سلمان بھائی ایک شیڈول اور ایک نظام کے تحت چل رہی ہے بلکہ ہم اللہ تعالی کی باس تخلیقات سے وقت کا تعین کرتے ہیں سورج ہے چاند ہے اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے اپنے ٹائم پہ ڈوب جاتا ہے ایک اس کا آ, چلنے کا دورانیہ ہے وہ اپنا چکر پورا کرتا ہے جو بھی تفصیلات ہیں اس کی وہ ہوتی ہیں اسی طریقے سے ہمارے کھانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے ہمارے پینے کا بھی ٹائم ہوتا ہے نمازوں کا بھی ٹائم ہے اسی طریقے سے ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کے کھولنے بند کرنے کا بھی ٹائم ہے سہر افطار کا وقت ہے حج کا بھی ظاہر سی بات ایک پرٹیکولر ٹائم ہے تو آج سلسلے کا موضوع بھی جو ہے وہ ٹائم ہی ہے ٹائم مینجمنٹ وقت کا صحیح استعمال درست استعمال جدول اور نظام الاوقات ہم کیسے بنائیں کہ اس وقت کو کارگر بنا لیں یاد رکھی رکھیے ماشاء اللہ و جل مرحبا یہ وقت جو ہے وقت ایک سرمایہ ہے وقت ایک سرمایہ ٹائم از اے منی تو اب اس سرمایہ کو ہم کس انداز پہ استعمال کریں کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں وقت یا تو ہمیں کاٹے گا یا ہم وقت کو کاٹیں گے امام شافی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول, امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ انمول ہیرے میں بیان کیا کہ اپنے وقت کو اچھے اعمال کر کے کاٹ لو نہیں تو یہ تمہیں کاٹ دے گا آج ہم کہتے ہیں سلمان بے ایک بات کہتے ہیں جسٹ کیل ٹو ٹائم بس وقت گزارنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور بسا بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی وہی اور مدنی چینل کے ناظرین کہ جب ہم وقت کاٹنے کے لیے وقت پاس کرنے کے لیے گوسپ کر رہے ہوتے ہیں گب شپ کر رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی ہمارا بہت قیمتی سرمایہ بہت انمول سرمایہ وقت جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا, تھوڑا, تھوڑا ٹائم کر کے اگر ہم دیکھیں ڈبل بارہ گھنٹے میں اگر دیکھیں پانچ پانچ سات سات منٹ کے جو گوسپ کیے گپشپ کیے ادھر ادھر کی باتیں کریں ادھر ادھر چیٹ چیٹ کیا اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ رہے کس لیے بس وقت پاس کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ ایک آپ کا ایک اچھا خاصا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یہ تو روزانہ کا ہے اچھا پھر روزانہ کو ہم سات دن سے ملٹی کریں سات دن ہیں پھر مہینے کے تیس دن ہیں پھر سال کے تین سو پینسٹھ دن ہیں پھر یقینا ہماری ایک تیز شدہ گنتی اور سانسیں ہیں وہ بھی پوری ہونی ہے اب اس میں کتنا وقت ہم نے فضول کاموں میں خرچ کر دیا لا یعنی کاموں میں خرچ کر دیا اور اسی وقت کو ہم کیسے اچھا استعمال کر کے سرمایہ حاصل کر سکتے تھے جی سلمان بھائی یہ بجا فرمایا ہے آپ نے ایک چیز پہلے جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین کو بتایا جائے کہ رکنے مرکری میسر شورا حضرت مولانا حاجی بلبیان محمد اظہر تاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں رشیخ لائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جدا خیر فرمائے ایسا آپ کا آنا مرحبا اللہ مبارک فرمائے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سلسلے اللہ میں تو آپ ظاہر سی بات ہے رکنے شرا بھی ہیں لیکن سلسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ٹیم کا حصہ بن کے شامل ہیں آپ سے بھی مطلب لیں گے ان ایک بات مہروز بھائی جاننے جی کی بڑی حاجت ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پیسہ ہے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ایک دفعہ چلا جائے دوبارہ آ جائے گا بالکل اولاد ہے فوت ہو جائے دوبارہ ملنے کے چانس ہوتے ہیں گھر ہے خدا نہ خاص کوئی کو ہو جائے گھر کی دوبارہ تعمیر ہو جاتی ہے انسان کا کاروبار ہے ڈسٹرائے ہو جائے تو ریہیبلیٹیٹ ہو جاتا ہے فصل ہے وہ اگر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے کسی بھی ذریعے سے تو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ آ, لگا کر کے ہم جو ہے وہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں یعنی معاشرے کے اندر دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ یا تو وہ دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ جو ہوتا ہے نیم بدل جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے لیکن ٹائم اور وقت یہ ایک ایسا انسان کا سرمایہ ہے ایک ایسی دولت ہے کہ جس کا کوئی نیم بدل نہیں ہے سورج بھی جب شروع ہوتا ہے تو ایک اعلان کر رہا ہوتا ہے اے ابن آدم آج کے دن تو عمل کر لے کیونکہ اب کے بعد میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا ایسا کیا فرمائیں گے آپ جی واقعی الحمد یہ بڑا اہم اور بڑا خوبصورت موضوع ہمارا یہ چل رہا ہے وقت کی اہمیت اور قدر کے حوالے سے جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا زندگی میں جنہوں نے مطلب اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے کچھ ان کے گولز ہوتے ہیں کچھ ان کے مقاصد دیا کچھ اہداف ہوتے ہیں زندگی میں کچھ کرنے کے وہ لوگ اپنے وقت کو مینج کرتے ہیں وہ جی وقت کو برباد نہیں کرتے یہ جو بات چل رہی تھی نا وقت پاس کرنے کے لیے میرے سندر نے بڑی خوبصورت بات اپنے فیضان رمضان میں ایک جگہ پہ فرمائی روزہ رہ کے کئی لوگ کھیلتے ہیں کئی جی لوگ وہ تاش کھیلتے ہیں کئی لڈو کھیلتے ہیں کئی گیمز کھیلتے ہیں کہ گویا یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہمارا وقت پاس کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں وقت گزر جائے نہیں گویا ایسا لگ رہا ہے جیسے ان بیچاروں کا جو ہے وہ نادانوں کا وقت رک گیا ہے وقت رکا نہیں ہے اصل میں یہ اس کو مس یوز کر کے اپنی جو ہے نا وہ زندگی کے ان قیمتی ایام کو اور اتنے قیمتی اوقات کو جو وہ ضائع کر رہے ہیں جس کے دوران یہ بہت سی اچھائیاں کر سکتے بہت سے اچھے کام کر سکتے بہت سی نیکیاں کما سکتے اور بہت سے ایسے کام کر سکتے جس سے اپنے اور اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے لیکن یہ وقت کو پاس کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں جو ہے وہ صحت و تندرستی اور نعمتوں سے نوازا ہے اب اس کی نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال کر کے ضائع کر کے ہم ناشکری تو نہیں کر یہ غور کرنا چاہیے مزا فرمایا ہے آپ نے یہاں حضور ایک بات جو ہے وہ بڑی پوائنٹ, پوائنٹ اوٹیبل ہے یعنی اس کا بالکل واضح طور پر ادراک ہونا چاہیے یہ تو تقریبا لوگ جانتے ہی ہوتے ہیں کہ وقت واپس نہیں آئے گا گزرا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا یہ سارے لوگ جانتے ہیں لیکن آخر وہ کون سے عوامل ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان اپنا یہ قیمتی سرمایہ ضائع کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں جو چیز ضائع کر رہا ہوں وہ دولت ہے دوبارہ مجھے ملنے والی نہیں ہے آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں بہت ساری نعمت اللہ تعالی نے انسان کو اتا فرمائی جیسے کہ اللہ کریم نے دولت عطا فرمائی ہے کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے صلاحیت ہے کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے گھر ہے کسی کے پاس بڑا ہے کسی کے پاس چھوٹا ہے گاڑی ہے کسی کے پاس بڑی ہے کسی کے پاس چھوٹی ہے یعنی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر تفاوت موجود ہے لیکن وقت یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ سبارک بارک نے ایسی دولت ہے جو سب کو یکساں عطا فرمائی ہے لیکن پھر بھی آدمی کیوں یہ چیز بھول جاتا ہے کہ میں اپنی اتنی اہم دولت کو ضائع کر رہا ہوں کس میں خالی جو ہے وہ شیئرنگ جو ہے وہ چیک کر کر کے پوسٹیں فیر نیو فیڈ چیک کر کر کے یا خالی میسجز کر کر کے یہ کیوں آخر احساس کیوں نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ ہے غفلت جی مطلب غفلت جو ہے نا یہ انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہے مطلب بہت ساری چیزوں میں ہم لوگوں کو سینس ہی نہیں ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقت کی اہمیت نہ ہونا اور ان لوگوں کو دیکھا جائے کہ جن کے پاس اب وقت نہیں رہا جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ تمنا کرے گا انسان کہ کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے میں دنیا میں ایک بار جا کے سبحان اللہ کہہ سکوں ربی لولا اخرتنی الى صورت جی المنافقون میں جیسا آپ ذکر فرما رہے کہ یہ تمنا کرے گا بندہ کہ ربی الاخر تنی الا من قریبا کا جی اس وقت بندہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور تمنا کرے گا کہ کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے یار اب تو نے مجھے اتنی مہلت کیوں نہ دی کہ میں نیک ہوتا میں صدقہ دیتا اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ دو رکت نفل پڑ سکے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ سبحان اللہ کہہ سکے پھر ان لوگوں کو دیکھے کہ جن کے پاس صحت کی آزاد کی سلامتی کی یہ نعمت تھی اور وہ کسی ایسے ہاسپٹل میں جا کے دیکھے جہاں معذور انسان پڑھے جن کی زبان نہیں رہی جن کی ٹانگیں نہیں رہی جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں جن کا جسم جو ہے وہ جل گیا ایسے لوگوں کو دیکھے تاکہ اس کو احساس پیدا ہو کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہیں اور میرے پاس خاص طور پہ جو وقت ہے اب ایک آزاد اور ایک قیدی اس پر بھی اگر غور کریں گے تو اس کو بھی اپنے اللہ وقت اللہ کی قدر اللہ کا, اللہ کا احساس گا کہ مجھے اللہ تبارک وادی نے اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اپنی مجلس اصلاح برائے قیدیان جو ہے اس کے ساتھ اجتماعات ہوتے رہتے ہیں ہمارے مختلف جیلوں کے اندر بھی سلسلہ ہوتا ہے اب وہاں پر بیانات کے لیے جب جاتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر یقین کریں سلمان بھائی مہروج بھائی میں بازو نکلتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہوں یار یہ کچھ کیا انہوں نے پکڑ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سے ایبوں کو چھپا رکھا ہے اللہ, اللہ نے ہماری بہت سی غلطیوں کو چھپا رکھا ہے اس رب کی پکڑ نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اس جو کرم نوازی پر ہی شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچا رکھا ہے تو جو غفلت میں پڑ گئے جن کو وقت کی قدر نہیں اہمیت کا احساس نہیں یہ لوگ جو اپنے وقت کو جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک مقصد جدول نہیں ہوتا نا ان کی زندگی کا ایک سسٹم نہیں بناتے کہ میں نے صبح سے شام تک کیسے زندگی کا اپنے دن کو گزارنا ہے میری راتیں کیسی گزریں گی میرے شم و روز کا انداز کیا ہوگا ایک بے مقصد ہی زندگی گزار رہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کریں گناہ کے کام کریں مطلب ان کو چاہیے ہوتا کہ انجوائمنٹ انگری شروع نے بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی دی یار ہماری طبیعتوں کو ہو کیا گیا کہ ہمیں خوشی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کاموں سے کیوں حاصل ہونے لگ گئی ہم ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیوں نہ گزرا وہی وقت جو دل کیا کہ میں اس وقت بیٹھ کر کمپیوٹر پہ موبائل پہ یا آئی پیڈ پہ اپنے جو ہے وہ طرح طرح کے سوشل میڈیا یا گروپس میں چلوں یا کوئی نیٹ کے کوئی پیکج بھی لگے ہوئے ہیں تو ویب سائٹ کو کھول کے بیٹھا رہا وہی وقت میرا تلاوت ہے قرآن کی طرف دل کیوں نہ کیا وہی وقت میرا کسی دینی کتاب کے مطالعے کے لیے دل کیوں نہیں کیا طالب علم اپنی اسٹڈی پر اپنی سٹڈی کا نقصان کر رہا ہے نا جی وہ ایک تھا کسی نے وہ بتایا کہ جی ابھی تو پیپروں کی تیاری کر لو ماں باپ نے کہا بیٹا امتحان ہوں گے پہلے آپ کے نمبر جو ہے پچھلے سال کم آئے تھے تو ابھی سال کے شروع میں ہی جو ہے وہ آپ تیاری کر لیں تاکہ آپ کا آخر میں پرابلم نہ ہو تو بچے نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے کر لیں گے اتنی جلدی کون سی ہے وہ ہوتا ہے نا ہنوز دلی دور ہے تبھی تک جیسے کہ دلی دور ہے اب اچھا کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے اب اب وقت گزرتا جا رہا ہوتا ہے ماں باپ بات پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ بچے کو اپنے طالب علم بچے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں ٹیچرس بول رہے ہوتے ہیں بیٹا آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ایسے نہیں کریں تو بچے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی میں آخری مہینے کے اندر یعنی جب یہ سیمسٹر ختم ہونے میں ایک مہینہ رہے گا تو میں دن رات ایک کر کے اپنے اس سارے تعلیمی کیریئر کو جو کہ ابھی جو ہے وہ فالس میں جا رہا ہے ابھی ڈاؤن جا رہا ہے اس کو جو ہے میں مضبوط کر لوں گا لیکن جب وہ مہینہ آتا ہے پھر وہ کہتا ہے چلو ابھی پندرہ دن باقی ہے پندرہ دن باقی رہے پھر کہتے ہیں ہفتہ باقی ہے اب جب پیپر تھر پہ آ جاتے ہیں امتحان صرف پیپر ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر اس کو جو ہے اس سوال کو بس میں دیکھتے دیکھتے رہ گیا اس کو دیکھا ہوتا نمبر تو اچھے آ جاتے آپ کہتے چلو آئندہ اچھا کریں گے آئندہ اچھا کیا کریں گے وہ روٹین وہی بنی ہوتی ہے دوبارہ وہی کیریئر ہو جاتی ہے کیا فرمائیں گے یہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک پیپر کی ایک اسٹوڈینٹ کی مثال دے کے ہمیں یوں سمجھے کہ زندگی کے معاملات کا پھر ہمارا آخری وقت جب بستر مرض پر انسان پڑا ہوگا اللہ اس پورے سین کو جواب یہ بول رہے تھے میرے ذہن میں یہ سین آ رہا ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا کہ یار بس میں نا تھوڑا سا اپنا کاروبار سیٹ کر لوں پھر میں توبہ کر کے پھر میں حج پہ جاؤں گا پھر میں جو ہے وہ داڑھی بھی رکھ لوں گا میں نے فلاں فلاں غلط کام سے توبہ بھی کر لینی ہے فلاں فلاں درست کاموں میں لگ جانا ہے اچھا میں تھوڑا سا شادی ہو جائے تو پھر میں اپنے آپ کو کرتا ہوں سیٹ پھر سوچا کہ میرے بچے ہو جائیں اب بچوں کو بس تھوڑا سا میں سیٹ کر کے کاروبار ایک ٹھیک کر کے دے دوں پھر میں بالکل ریلیکس ہو کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ عبادت کروں گا نیکیوں کے کاموں میں لگ جاؤں گا اب پھر تھوڑا سا وہ سیٹ ہوتے ہوتے اب بچوں کی شادیوں کے دن آ اچھا بچوں کی شادیاں کر لیں بچوں کی شادیاں کر کے اب بالکل ریلیکس ہو کے نا اب میں ہوں اور عبادت ہے بس پھر مسدیں بنانی ہے مسدوں کی خدمت کرنی ہے نمازیں پڑھنی ہے اتکاف بھی کروں گا اتقاف بھی کروں گا تو حج بھی کرنا ہے تو بس یہ بالکل اب اینڈ جب آیا اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑھاپا کہتے کہ وہ کئی بیماریوں کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے اب یہ کہ وہ اذا میں سکت ہی نہیں طاقت ہی نہیں اب وہ ڈاکٹروں کے چکر ہسپتالوں کے چکر اب ایٹ داڈ کسی کے گردے رہ گئے کسی کے جگر کا پرابلم آ گیا کوئی ہارٹ پیشنٹ بن گیا اب اس طرح مرغ پر انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کے وہ وہ سال وہ وہ مہینے وہ وہ دن کتنے میرے پاس آسانیاں تھیں میں نیکیاں کرتا میں عبادتیں کرتا حضور اب تو اب تو حال آپ دیکھیں بالکل عجیب ہے یعنی وہ, وہ شخص جو ڈائلس پر ہے یعنی جس کے گردے کام نہیں کر رہے وہ ڈائلائس پر ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے دو دن بعد میرے ڈائلائس ہوں گے تو میں آگے ٹھیک چل پاؤں گا ورنہ کوئی نہ کوئی پروبلم ہو ہی جائے گا اب ڈائلائس مشین لگی ہوئی ہے اچھا باز کی تو یہاں سے گردن سے لگی ہوئی ہوتی ہے وہ وین انہوں نے کر کے بنایا ہوا تھا نظام اچھا باز کا فسٹولا ہوتا ہے اس کی جو مشین کی جو نیڈز ہوتے ہیں فسٹے میں لگ جاتی ہیں باز یہاں پر لگی ہوتی ہیں چرے جہاں بھی ہیں اب بندہ کیا کر رہا ہے اب وہ ایک ہاتھ سے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے اب ان کو بتا کہ چار پانچ گھنٹے تو لے گی کم از کم لیٹنا پڑے گا یہاں پر اچھا ایک ہاتھ تو ہلا نہیں سکتا کیوں کہ یہاں پر جو ہے وہ فسٹنگ کر کے لگایا ہوا ہے اس پہ تو گرافٹنگ کی ہوئی ہے اس پہ تو یوز کر نہیں سکتا اب ایک ہاتھ ہے اب ایک ہاتھ سے ہی یہ دیکھی بھالی چیزیں یعنی ہاسپٹل میں ہم کسی کو دیکھنے کے لیے گئے ہاسپٹل میں کہ مریض ہے بےچار ڈائلسس ہو رہا ہے یا طبیعت ناساز ہے چلو عیادت کر کے آتے آم آم عیارت کرنے گے اور ادھر چونکہ ایک وارڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ نظام جب بنا ہوا ہے تو میں تو حیران ہو گیا دیکھ آ آ آ آ کر ہی کیا ہو رہا ہے اس کا دیکھ کر مجھے ابھی اس بات سے ہے میں ایک کینسر کے مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا ایک ہاسپٹل میں تو کینسر کے مریضوں کی جو وارڈ ہے جی اس وارڈ میں باقاعدہ ایل سی ڈی لگی ہوئی جی اور اس میں کوئی ڈراما یا گیم چل رہی اچھا اب ایک مریض کو ہم ملے دوسرے کے پاس اس کے بھائی نے کہا کہ ذرا ان کو بھی دعا اور اس طرح کا سلسلہ ہو ہم لوگ وہاں رکنے لگے تو وہ موبائل پہ وہی کانوں میں لگا کے اب وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے اب اتنا دل ڈرے گی اور اس کے بعد اس کو بولو کینسر ایک جس کے پاس جس کا ڈائیگنوز ہو گیا اب اس کے بعد کو بندے کے پاس گفلت کے لیے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے آنکھاڑے آن کرنا سیلف اگنورینس اب اس میں اور کیا اگنورنس کرنی ہے کہ میں میرے پاس وقت ہے اب ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو تجا غافلانہ جس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر غفلت میں ڈالا ہوا آر یہ آر ہے جی آرفانا تو یہ ایک تو وہ ہے دوسرا یہ کہ جس کے جس کو پتہ چل گیا کہ مجھے کینسر ہے اب اس کے آگے سٹیج کوئی نہیں ہے اگلی موت ہے نا اب یہ کہ وہ اس میں غفلت کا حال یہ ہے میدان عرفات کا مجھے یاد آیا اللہ پچھلے سال کا ہم لوگ مختلف خیموں میں بیانات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے دن میں جی تو ایک خیمے میں بیان کے لیے گئے تو اس لائم انفرادی کوشش کر کے حاجی خیموں میں لیٹے ہوئے ہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کچھ انفرادی کوشش کر کے جمع کرتے کہ چلے ہم کچھ درس و بیان کی صورت ہوگی کچھ سلسلہ اس طرح ہوگا تو اب یہ کہ وہاں پر اب اس میں مینشن نہیں میں کر رہا کہ وہ کون تھا کس خیمے میں تھا تو اب یہ کہ وہ وہاں پر ایک شخص موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے اس کا وقت یہ میدانی عرفات میں حج کر رکن اعظم جہاں ادا ہوتا کے پیارے حبیب علیہ اصلاۃ اسلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے دعائیں مانگتے ہوئے اس قطر رکت کی جگہ ہے وہ لیکن غفلت کا یہ حال ہے وقت کی بے قدری کا یہ حال ہے کہ وہ حج کے احرام میں ہے میدان عرفات میں ہے وہ شخص لیکن موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے اس گیموں کے چسکے نے اس موبائل نے اتنا وقت کے ضیاع کا ذریعہ بنا دیا کہ اب جو ہے نا وہ لگتا نہیں کہ پتا نہیں یہ روکے گا کہاں سلسلہ نہ تو آپ یہ بتائیں بھائی اب اب مداح سات شیف میں پہنچا ہوا ہے حیران باندھا ہوا ہے اب اس کا ٹائم نہیں گزر رہا اب اس نے کوئی نہ کوئی دیکھے نا کام کرنا ہے نا اب وہ تو ٹھیک ہے اس کے ذہن میں آیا گیم کھیلنے میں وہ گیم کھیلنے میں لگ گیا اچھا دوسرا آدمی ہے وہ جو, جو آپ نے کہا کینسر کے وارڈ والا تو دیکھیں یہ تو ایسے مریضوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں اب ان کو غام سدا نہیں کرنا یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی خواہش پوری کر دیں تو اب اس کو خوش رکھنا ہے تو جیسے وہ بولے گا ویسا کرنا تو ہے نا پھر Allah. آپ کہہ رہے ہیں اس کو ڈرائیں وہ تو پہلے ڈراوا بےچارا نہیں ڈرانے سے مراد یہ تو نہیں کہ اس کو ہم جب عیادت کرنے جاتے ہیں تو عیادت کی سنتیں اور اداب جب بیان کی جاتی ہیں جس جی. میں ڈیفینےٹلی ہمارے یہی تربیت ہوتی ہے کہ مریض کو حوصلہ دینا ہوتا ہے Allah. مریض کے پاس ایسی حوصلہ افزا گفتگو کرنی ہوتی ہے اس کو ڈرانا مقصد قرآن کی تلاوت یا درود پاک یا اللہ کا ذکر یہ چیزیں تو دل کو سکون دینے والی ہیں اور اس پر تو قرآن شاہد ہے اللہ تو اب یہ کہ اللہ تبارک و کی یاد میں دلوں کا چین ہے مقصد خوف زدہ کرنا نہیں ہے مقصد اس کا ذہن کسی ایسی مصروفیت کی طرف لگانا ہے کہ جس کے ذریعے وہ گناہ سے بھی بچ جائے اور جو یہ سمجھ رہے کہ میرا وقت پاس نہیں ہو رہا اس کا وقت بھی پاس ہو جائے اور اچھا پاس ہو جائے امام شافر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے بزرگوں سے سیکھا کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو اور اسے اچھے کاموں میں مشغول رکھو اگر تم اسے تم نے اسے اچھے کاموں میں مشغول نہ رکھا تو یہ تمہیں برے کاموں میں ملوث کر دے گا تو یہ اس کی مثال ہے پھر سلمان بھائی جو بات چلی تھی کہ وقت جو ہے وہ چھوٹا سا لفظ ہے تین حروف کا یہ لفظ ہے لیکن قومیں ہوں یا افراد ہوں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں وہ عروج پاتے ہیں ان کا ایک مقام ہوتا ہے ان کا ایک نام ہوتا ہے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا ایک نام و مقام ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وقت جو ملے گا نا آپ کہہ رہے تھے وقت نہیں ہوتا تو جو فارغ آدمی ہے نا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ مصروف ہی آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے اور مصروف یہ میرا مصروف جو مجھے حاجی صاحب کو دیکھ کے ہی جو نا مطلب یہ فیلنگ ہوئی کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجرے شعور کا مشورہ جاری و ساری ہے تو اس میں سے وقت نکال کے ان کا تشریف لانا اور پھر ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ شاء شورہ بھی تشریف لائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو مصروف ترین افراد ہیں وہ تو وقت نکال لیتے ہیں مختلف کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں یعنی میں امیر علیہ سنت کی یہاں مثال لوں تو مجھے شروع شروع میں جب میں دعوت اسلامی مدنی ماحول کے قریب یہ دیکھ حیرت ہوتی کہ امیر سنت اتنی اطمینان سے وظائف کیسے پڑھ لیتے ہیں ان کے پاس تو اتنے سارے کام ہیں لیکن کیا ہر کام کے لیے ایک وقت طے کیا ہوا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام رکھا ہوا ہے تو ساری چیزیں مینج بھی ہو جاتی ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہو بھی جاتی ہیں آج میں ہوں یا کوئی اور ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں ہمیں بہت دفعہ یہ شکوہ ہوتا ہے شکایت ہوتی ہے کہ وقت میں برکت نہیں ہے اور وقت ملتا نہیں ہے لوگ کتاب ہمارے یہاں آتے نہیں تو جواب بتا رہے حضرت وقت کم ملتا ہے یہ کام کرتے نہیں تو وقت کم ملتا ہے ہم تو سوچتے ہی رہ گا تو اب اگر ہم اپنا تجزیہ کریں ہم اپنی جو مصروفیات رہی ہیں ان کا اینالائز کریں کہ بھائی کیا کیا کام کرے میں نے مصروفیت کے کام کیا کیے میں نے کہ واقعی میں جسے میں کہہ سکوں ہاں یہ میں نے کام کیا ہے تو ایسا نہیں ہوتا بس جو فارغ ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے اور جو مصروف ہے وہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں فارغ کو بھی چاہیے نا فارغ نہ رہے وہ ہے نا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو تو اس میں یہ بھی ہے مصروفیت کو مشغولیت سے پہلے یا کو جی فرصت کو مصروفیت سے مصروفیت سے پہلے سب یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے ابھی کچھ لوگوں نے تہیا کیا ہوتا ہے کہ اپنا وقت بھی ضائع کرنا ہے اور سامنے والوں کا وقت بھی ضائع کرنا ہے یہ اچھا وہ تہیا کہتے ہم نے کیا ہوا ہے لیکن ان کا جو عمل ہے نا وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے ٹائم جی اب آپ دیکھیں جس نے شادی کی دعوت کی ہے جیسے مثال کے طور پر شادی کی دعوت پر بلایا ابھی بارات جانی ہے اب بارات کتنے بجے جانی ہے بارات جانی ہے جی بارہ بجے اچھا لکھنے والے ٹھیک ہے بارہ بجے, بجے. بارات بارا بارا جانی ہے آپ بلانے والے کو بھی پتا ہے کہ بارہ بجے کسی نے نہیں آنا हुँ. ایک بجے آنا ہے یا ڈیڑھ بجے آنا ہے اور آنے والے کو بھی جو ہے گویا کہ پتا ہے کہ بھائی جان یہ تو ڈیڑھ بجے کی باری آئے گی اب پہلے جانا تو رضی فضول ہے اس, اس رویش پر آپ کیا کہیں گے اچھا ایسے ایسے حالات میں مارے وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو بارہ بجے کو بارہ بجے سمجھتے ہیں وقت کی پابندی کرتے ہیں جو وقت ہوتی ہے وہ آگے ہاں جی کیا ہے کوئی آگے ادھر ادھر تو کوئی شادی بھی ہے یا نہیں بات بندہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے تو حال, حال جو ہے وہ خالی ہے کیا فرمائیں گے اس رویش پر آپ کیا کریں گے معاشرے میں بہت عام ہے یہ تو دیکھیے بڑے لوگ جو ہے نا جو جن کی چلتی ہو خاندان میں گھر میں معاشرے میں ان کو سسٹم میں یہ چیز لانی ہوگی کہ بارہ بجے کا ٹائم ہے تو اٹ مینس بارہ بجے ہی ہے اگر تین بجے کا کہیں ٹائم طے کر رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم تین بجے ہی یہ کام کرنا ہے تو بارہ لکھ کے جو وقت کے قدردان یا وقت کے پابند ہیں جن کی پنکچلٹی ہے جن کا آگے کوئی کام ہے جن نے آگے کوئی مصروفیت رکھی ہوئی ہے اب ان کو ڈسٹرب تو نہ کریں مجھے کارڈ کے تھی لکھا ہوا تھا وقت کی پابندی باوقار لوگوں کا شیرا ہے یہ جملہ بھی مجھے یاد ا جی تو یہ ڈیفینیٹلی ہم سب کو اس کو مل جل کر کرنا ہوگا مجھے میر علیہ سنہ شیخ طریقہ دامت برکاتهم العالیہ کا ایک جدول یاد آ رہا ہے مرکز الاولیاء میں ایک اجتماع تھا نو بجے کا بیان کا ٹائم اب ہمارے ہاں مطلب انڈرسٹُڈ ہے کہ 8:30 8:30 بجے جماعت ہوئی تو ٹھیک اب 9 بجے اس وقت ہمارا وہ جو میدان اجتماعت وغیرہ کے سلسلے ہوتے تھے اب لوگ آتے آتے آئیں گے گاڑیاں چلیں گی لوگ آئیں گے مختلف علاقوں سے تو یہ ہمارے ذہن میں انڈرسٹوڈ سا ہوتا ہے کہ تقریباً دس ساڑھے دس بجے کے قریب لیکن اب جب امیر السنت کو یہ پتا چلا کہ نو بجے کا ٹائم لکھا ہے یا بتایا گیا ہے تو اب ہم لوگ عرض کر رہے ہیں جو ذمہ داران تھے انہوں نے بتایا کہ یوں یوں کر کے وہاں پر ابھی تیاری ہو رہی ہے ابھی چھوڑے دو چار بچے آئے ہیں چند لوگ آئے ہیں ابھی تو ساؤنڈ والا ساؤنڈ سیٹ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے تو اتنی گفتگو ری امر سنت کو دیکھا پورے نو بجے آ کے مچ پہ Allah لوگ آئے یا نہیں آئے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں آپ نے نو کا ٹائم دیا لوگ اس کو دس سمجھے ساڑھے دس سمجھے لوگ نو بجے کا ٹائم آپ نے جو ہے وہ الیس کادری صاحب کے ساتھ لکھ دیا کہ نو بجے ان کا بیان ہوگا اب جو وقت پر آیا وہ تو یہ سمجھے گا کہ مجھے نو بجے کا ٹائم دیا گیا یعنی بتایا گیا تش, جو بھی تشیر کا سلسلہ تھا اب یہ لیٹ آئے ان کے گمان میں ذہن میں یہ آئے گا اگر آج ہم نو بجے جائیں گے تو لوگ کیسے نو بجے کو نو بجے سمجھنا شروع کریں گے اگر آج ہم بھی یہی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ لوگوں نے آنا دس ساڑھے دس تک کے تو ہم اس کے بعد جائیں گے تو یوں آپ نے وہ بڑے پیارے مدنی پھول اس وقت دیے تھے کہ یہ چیز کو ہمیں معاشرے میں لانا ہے کہ جو ٹائم طے ہو اس کے مطابق کام ہو اسلام نے آپ دیکھیں گے نمازوں کے حج کے ہمارے شہری افطاری کے دیگر چیزوں میں ایک وقت کی پنکچلٹی اسلام بھی ہمیں سکھا رہا ہے اسلام کے آ, جو ہے وہ کئی ارکان ہیں ان میں ہمیں کو جی, یہ دلست. اسلام کا مزاج ہے دلست. وقت کی پابندی یہ پنکچولیٹی اور میں بڑا خوبصورت جملہ ہے پنکچویلٹی اس پرسنالٹی یہ جو ہے نا وہ حقیقت میں امیر السنت کی مثال میں روز بھی دے رہے تھے نا کہ یہ ان کے وقت کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک سسٹم ہے نگرانی شورا نے ایک بار یہ بتایا تھا کہ امیر علیہ سنت کو ہم نے دیکھا کہ دو الارم کی گڑیاں لگائیں لیکن کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ میرے سنت کو الارم میں جگایا ہو وقت پر الارم بجنے سے پہلے اٹھنا ہے اس کو بجنے سے پہلے بند کر دینا ہے اللہ اور پھر یہ نہیں کہ کبھی ہم نے آج تک نہیں دیکھا میں نے نہیں آج بیس بائیس سال ہو گئے مجھے راوت استعمالی کے مدنی مال میں امیر علس کو کبھی میں نے یوں جھٹکے لیتے نہیں دیکھا نیند ساری ساری رات کے مدنی مشورے بھی ہیں جدول ہے السلام رہے وقت بچائیے بیٹھا جی آپ اللہ بات کرتی ہیں تو ہم نگران شرا نہیں ہمیں یہ ماشاءاللہ بتایا تھا مجھے سنت کا مبارک انداز وقت کی قدر کے حوالے سے کہ وقت کو اپنے وقت کو ایسا مینج کیا ہوا ہے ایسی پنکچلٹی ہے آپ کی شخصیت میں کہ اب نیند کو کبھی اپنے اوپر یوں غالب نہیں آنے دیا جتنی نیند لینی ہے جتنا اس میں مینج کیا ہوا ہے اپنے جدول میں اس کے مطابق نیند والسلام الحمد للہ سلیم اصل میں کہیں سننے اور سمجھنے اور سمجھانے میں بھول ہو جاتی ہے میں بھی سن رہا تھا دیکھیے امیر سنت کی ذات میں اتنی برکت و وسعت ہے اور ایسی پرکشش شخصیت ہے کہ ان کی ذات میں کسی بھی مبالغہ کی بھی ہانجیت نہیں ہے کیا مبالغہ کریں گے تو ان کی شخصیت نمایاں ہوگی تو یہ جو ہے کہ الارم سے پہلے ہی اٹھنا ہے تو ایسا کیونکہ ان کو شاید امیر سنوں کے مکتب اتنا سونے کا اتفاق نہیں ہوا کیونکہ ہماری طرف سے کئی کئی باتیں نا وہ آگے کوڈ ہوگی تو میں نے یہ ارض کیا ہے کہ جب بھی امیر سنت نے الارم رکھا ہے الارم جب بھی بجائے اب اٹھ گئے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے الارم بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں الارم بچے اٹھ گئے اور الارم کو آپ نے کلوز کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ سے بھی واقعات رونما ہوئے ہوں گے کہ الارم بجنے سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے, ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہے تو چونکہ یہ ساری چیزیں کوڈ ہوتی ہیں لیکن آپ بستر پر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے یا اگر کرسی یا صوفے پر بیٹھے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو اس پر بیٹھ کر آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے اگر نیند کا غلبہ ہو اور نیند آ رہی ہو تو پھر آپ نے یہ ایک دو دفعہ ارشاد اچھا فرمایا تھا کہ جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں پڑھتے پڑھتے مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور چند لائنیں نکل گئیں تو اب مجھے دوبارہ واپس آنا پڑتا ہے کیونکہ وہ عبارت جو میری نکل گئی ہے وہ اتنی زیادہ توجہ میں نہیں نکلی دوبارہ آنا پڑتا ہے لیکن پھر آپ اس کو کلوز کر کے عموماً پھر نیند کی طرف سے لے جاتے کیونکہ جب نیند آئے تو نیند کر لے پڑھنے کا وقت تو پڑھ لے تو جس کو بھی تحریر کا کام یا لکھنے کا کام یا تحقیق کا کام کرنا ہوگا اس کو اس وقت اپنے اندر ایک ذہنی طور پر یکسوئی اور ذہنی طور پر تھکاوٹ سے دور ہونا کیفیت یہ نشاطی کیفیت تو یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں مجھے اس بات کا اطلاع کیسے ہوگا ایک بات میں تو کوشش کرتا ہوں نہ ہی میں آئے کسے میںاشد کی بات کیوں کر رہے ہیں وہ تو ضائع نہیں وہ تو نہیں سمجھتا ہوں کیوں کر رہے پتہ ہی نہیں چلو میں تو وقت ضائع کر ہی رہا نا دیکھئے میں آج تک کوئی بندہ اس بات کو کمٹ کرے گا ہاں کہ میں اپنے وقت کر رہا ہوں تو بولے گا میں تو میں نے سرخیت رکھی ہوئی ہے میں تو کام میں گزارا ہوں گیم کھیلنے والے بولے گا فالو تھوڑی گزار ہوں گیم کھیل رہا ہوں کر رہا ہوں اپنے کو فریش کر رہا ہوں وقت یہ وقت جو میرا وقت گزر رہا ہے یہ صحیح گزر رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے اس کا موٹا سا فارمولا بتائیں جس کے وہ کسوٹی بتائیں کہ جس کے اوپر اس کو رکھے تو پتا چل جائے ہاں یار یہ وقت ضائع ہو رہا ہے نہیں یار یہ صحیح استعمال میرا بتائے وہ فارمولا سب کے لیے قابل قبول ضرور نہیں ہوتا کیونکہ اگر میں بات کروں گا قرآن کی آیت کی یا حدیث کی تو ڈیفینیٹلی وہ ہر مسلمان کے لیے قابل قبول ہوگی لیکن اگر بات کروں گا میں اپنے مشاہدے تجربات اور اپنی سوچ کی تو ڈیفینیٹ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اس کی سوچ ہے ہماری سوچ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے سلمان بھائی کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کی پیرورٹیز کی ہیں آپ کی ترجیحات جیسی آپ کی ترجیحات ہیں اس کے حساب سے ہی آپ اپنے لیے فیصلہ کریں گے کہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں یا وقت کو پورا نہیں کر رہے یا آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ جو ترجیح ہے نا یہ ترجیحات کا اس معاملے میں بڑا دخل ہے مثال کے کسی کی ترجیح ہی بہت بڑا اسپورٹس بننا ہے تو اس نے تو ٹائم ضائع کرتا ہی نہیں وہ اپنا وہ تو بستر پر رہے یا وہ تو بھاگتا ہے دورتا ہے پریکٹس کرتا رہتا ہے اپنی وہ اسٹیمنا بڑھاتا رہتا ہے یہ سب کرتا رہتا ہے اس کو بولو بھائی تو وقت کو ضائع کرو بولو وقت کو ضائع نہیں کرا میں تو وقت ضائع کرنے سے بچاتا ہوں میں تو کھانے بھی وقت ضائع نہیں کرتا ہوں میں تو صحت کا بھی خیال رکھتا ہوں میں تو یہ بھی کرتا ہوں کیونکہ اس کی ترجیحات یہ ہے کہ میں نے کوئی اسپورٹس مین بننا ہے میں نے کوئی ایک بڑا مطلب اس معاملے میں اپنا نام کمانا ہے اگر اچھا اس کے مقابلے میں کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے جو کہ اپنے آپ کو نیک پرہیزگار اور تقوے کی راہ پر چلانا چاہتا ہے ٹھیک تو اس کے نزدیک وہ وقت ضائع کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو ضائع کرنے میں یہی ہوگا کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ کر جو کام کریں گے اس کا مطلب اس کو ضائع کر رہے ہیں اب آتا ہوں میں قرآن کی آیت کی طرف اب دیکھنا یہ کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے مقصد سے ہٹوں گا تو ضائع کرنے کی طرف بڑھوں گا نا تو میری زندگی کا مقصد میرے رب نے خود ہی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا یعنی ہماری زندگی کا مقصد وما خلق تو جن وی اے اللہ جن اور انسانوں کی جو پیدائش ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں ٹھیک ہے اللہ کی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہم نے جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہوا اب دوسری طرف آتے حدیث کی طرف تو اس انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترکر ما لا یعنی کہ وہ اس نے اسلام سے کیا ہے کہ وہ لا یعنی کا اور لا یعنی کام کی پوری تفصیل دیکھنے پڑے گی ہر گڑا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر بھائی کو وڈ ہے لا یعنی فضول تو فضول کی کوئی ڈیفینیشن ہوگی تو فضول کی ڈیفینیشن اب کتابوں میں پڑھ لیں گے جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نافر کا فائدہ ہو جی تو ابو کے اندر علامہ ابو طالب مکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لا یعنی کاموں کی تعریف یہی بیان کی ہے کہ ایسا کام جس کے اندر نہ تو انسان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو اور نہ ہی انسان کا اخبی فائدہ ہو یعنی نہ آخر کا فائدہ مل رہا ہے نہ دنیا کا فائدہ مل رہا ہے تو یہ لا یعنی کام ہے اور ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا یہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے مقصد حیات میں جیسے آپ نے گفتگو فرمائی مجھے صورت المومنون کی وہ آیت بھی یہاں یاد آ رہی ہے اگر اس پر آپ کچھ مزید شامل کریں افسب تم ان لا لاتو اس کے ترجمے کا مقم ہے کہ تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا کیا تمہیں ہماری طرف اور پلٹنا نہیں ہے تو پلٹنا ہے لیکن یہاں میں ایک اور آیت کریم آپ کو یاد دلاؤں گا ابھی آپ جو کہہ رہے تھے قرآن کریم و سور عصر یاد دلاؤں گا میں ٹھیک ول عصر زمانے کی قسم ان انسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں خسارے میں یہ بالکل واضح کہہ دیا جی آگے ہے شروع ہوا جی آگے مطلب شروع ہوئی کیا سارے کے سارے انسان خسارے میں قرآن کہتا ہے جی کہ انسان خسارے خسارے میں خسارے میں, میں نقصان میں نوئے انسانی, انسانی کو بیان کر دیا لو برے نوئے انسانی کو بیان کر دیا انسان خسارے میں اب سوال یہ کہ کیا سارے کے سارے انسان خسارے میں کہا اللہ اللہ نہیں منو مگر وہ جو جی ایمان, جو ایمان لائے صرف ایمان لائے ازین آمنو واؤ اطف ہے اور اچھے کام کیے صرف دو نہیں تین وتا واہ حق حق کی وسیعت کی اور صرف تین نہیں چوتھا صبر اور اس حق کی وصیت کی راہ میں آنے والی جو تکالیف آئی ان تکالیف میں جو انہوں نے صبر کیا تو یہ چار ایسے اصاف ہیں کہ ایمان لانا اچھے عمل کرنا پھر حق کی وصیت کرنا اور اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر پریشانیوں پر صبر کرنا, کرنا. کرنا یہ چار وصاف ہیں کہ جن میں یہ چار وصف ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں إِلَّا لذین, لذین آمن وہ آلو فالحات و تا سو یہ چار چیزیں ہیں اور اس سے پہلے کیا آیا وف گنسان <خسر> میرا خیال ہے اس کانسپٹ کو اگر قرآن کریم کی سوریہ اثر کو اگر سمجھ لیا جائے تو آئی تھنک so, یہ میٹر کلوز ہے جی بالکل یہ میٹر کلوز ہے کہ مطلب اب ہر انسان یہ سوچ لے کہ کیا میں قرآن کریم کے بیان کرتا ان چار چیزوں پر اتر رہا ہوں ایمان لے آیا الحمدللہ رب العالمین کیا میں نقصان سے نکل گیا عمل نیک ہے نیک عمل بھی ہیں ایمان بھی ہے کیا و تباؤ پر عمل ہے و تباؤ صبر پر عمل ہے یہ چار چیزوں پر عمل کی عادت بنا لے ان تبارک و تعالیٰ نقصان دے خسران یا خسران کیا بولیں گے خسران والی جو زندگی ہے لاس والی جو زندگی ہے لاس لائف ہے یہ لوز لائف ہے تو بچ جائیں گے بچ جائیں گے چاہ تو ان تمام چیزوں پھر ہر ایک کے اندر تفصیل ہوتی ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جو قرآن کریم کے تصورات سے پتہ چلتا ہے اچھا اب یہ کہ ایک زندگی کیا میں کسی زندگی گزاروں کہ جس سے مجھے آپ کہیں کہ بھائی یہ زندگی ایک اب یوزفل لائف گزارے فروٹفل لائف گزار رہے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے لیے بھی قرآن کریم میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے لقت قان القم فی رسول اللہ عصوت الحسنہ ہمیں قرآن کریم نے ایک باقاعدہ رول ماڈل کے تو پر جیسے قرآن کریم سور مومنون کی گیارہ آیات آپ شروع کے بیان کریں گے لیکن شروع, شروع کی گیارہ آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو امر مومن عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب روایتوں کو آپ دیکھتے ہیں تو کیا تم نے سور مومنون کی گیارہ آیات نہ پڑھی یہ میرے آکا کے اخلاق تھے کیا تم نے قرآن نہ پڑھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کے کریمہ تھا اخلاقی مبارک تھا یہ قرآن کریم ہے قرآن خل... خلق خلق قرآن ان کا ان کا خلق کریم قرآن اور خود ان کے اخلاقی کریمہ کی شان ہے کہ ان نقل اعلی خلقی بے شک ہم نے آپ کے جو اخلاق ہیں وہ اعلیٰ اخلاق ہیں یعنی اعلی ہمیں تکلف کرنا ہے نا آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف نہیں کرنا آکا نے جو کیا وہی اخلاق ہے بے شک نا آکا وہ کون سا مینر سے جس کو آکا نے اختیار کیا تھا نہیں آقا نے جو اختیار کیا نا आहा, وہی میں نرس ہوا یہ تو نہیں کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ اخلاق کریما فلاں فلاں آکا کو رول ماڈل ہیں آقا کے آگے کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم تو یہ وقت کو جو بچانا چاہتے ہیں اپنی وقت کو یوزفل طور پر جو آپ کے سامنے سوال ہے نا کیسے پتا چلے کہ میں نے اپنی زندگی کا میں مذہبی آدمی ہوں میرے چہرے پر داڑھی ہے میرے سر پر اماما ہے میں بھی بیان بھی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے چینل میں بیٹھا ہوا ہوں اب مجھے بھی تو اس بات پر غور کرنا ہے نا کہ میں خوش تو امید نہیں ہوں کہ میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں تو مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے وقت کو ضائع تو نہیں رہا اب سرکار صلی اللہ وسلم کی سیرت کی بات آئی سب اتنی گفتگو کے بعد ٹھیک ہے اب سرکار کی سیرت کی ایک بات درج کر دیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں جس میں ثواب نہ ہو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں ہے جس میں ثواب نہ ہو تو ثواب والا کام کرنا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے اور آپ مقصد کے طرف ہے آپ کا مقصد یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے آپ کی گاڑی اپنے کام کو چھوڑ دے وہ بے مقصد ہو گئی آپ کا کھانا اپنے کام کو چھوڑ دے وہ بے مقصد ہو گیا پانی پیاس بجھانے کی تاثر ختم ہو جائے وہ بے مقصد ہو گیا پانی میں گندگی آ گئی پانی میں ناپا کی آ گئی وہ پانی آپ کو وزو نہیں کروا سکتا وہ پانی آپ کو غسل نہیں دے سکتا وہ پانی اپنے اصل مقصد کو کھو چکا ہے تو اسی طرح انسان کی زندگی میں جب اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں وہ اپنے اپنے اصل مقصد کو کھو دیتا ہے اب وہ اپنی زندگی کے ان ایام کو ضائع کر رہا ہوتا ہے اور آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد جس چیز پر حسرت کریں گے وہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ یہ دنیا میں جو اوقات جو ٹائمنگ اللہ کے ذکر کے بگر گزارے ہیں آئی اس آئی اوقات آئی پر حسرت کریں گے کاش اس میں بھی اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا آف... تو بڑی مطلب کہ یہ اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ ایسے ہی نہیں دیے موت, دیئے موت اور زندگی کا مقصد بھی بیان فرمایا نا کہ اس کی تخلیق کیوں کی گئی اللہ ریخ خلق الموت اول حیات یبل احسن عملا کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا اس نے کہ تاکہ جانچے کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا تو یہ ہو گیا نا مدینہ مدینہ بڑے پیارے جي. مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں وقت کی اہمیت سے متعلق انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی شامل ہوں گے یہاں پر کچھ آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں سلدول حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سگ اتار محمد حسن اختاری سردار آباد فیصلہ باد کر رہا ہوں سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں بہت بہت اچھا ہے اللہ نگرانی شعرا کو شاد و آباد رکھے ترقیاں اطاف فرمائے نظر بسائے شعرا آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے وقت نکلانے شرا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر ان کو کہہ دیا جائے مثلا ڈھائی بجے آ جانا تو وہ تین ساڑھے تین بجے آتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں میرے بارے میں تو نہیں کہہ رہے ڈھائی بجے آ یہ تین بجے آتے میں بھی تین بجے آیا ڈھائی کا بول کر میں الحمدللہ اطلاع دیتا ہوں کہ یہ ہے ان کو بلا لیں ان کو بٹھا لیں یہ کر لیں میں اتنے بجے پہنچائی بجے آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کی ٹائمنگ تو تقریباً حسن بھائی نے کہا کہ میں آپ کا اس کا ایک مقصد سمجھاتا ہوں اصل میں بعض انسان کو چاہیے یہ کہ پہلے اپنے اوپر لے کیا بات ہم لوگ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہم اپنے اوپر نہیں لیتے ہم خارجی طور پر ہی ہر چیز کو لیتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے کہ کسی گفتگو میں میرے لیے بھی کوئی اصلاح کے مدد نہیں پھولو کیا بات ہے آپ کو کیا لینے میں ٹھیک ہے نا تو یہ البتہ یہ کہ جو اس طرح لیٹ آتے ہیں بیٹا ضروری نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے تاخر کرتے ہوں بعض کا نکلتے نکلتے ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ دیر ہو جاتی ہے راستے میں رش ہو جاتا ہے تو جو احساس رکھتے ہیں کہ ہمیں وقت پر پہنچنا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو جو متوقع ہو سکتی ہیں ممکن ہو سکتی ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں تاکہ ایسا ہو تو ہم ان کو بھی فیس کر کے وقت پر پہنچ سکیں تو ہر کوئی جان بوجھ کر تاخیر سے آئے یہ ضروری نہیں ہوتا عذر بھی ہوتے ہیں البتہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ٹائم پر جس کو آنا کہتے ہیں جیسے تین بجے کا آپ نے ٹائم دیا ہے تو میری مشورہ یہ کہ تین میں پانچ کم پر پہنچے آپ بولے گا یار لوگ ڈھائی تین لوگ آئیں گے سوا تین ساڑھے تین بجے آپ بھی اگر اسی طرح کریں گے تو کہتے پچھلے دنوں میں جا رہا تھا کہیں ضرورت تھی مجھے نکلنے کی تو میرے ساتھ کوئی تھا تو میں کھڑا ہوگا یا سگنل پر اب لوگ جا رہے ہیں ٹاٹا ٹاٹا کر کے یوں بھی یوں بھی جا رہا ہے اچھا جو میرے ساتھ جوتے ہو, ان کو سمجھ نہیں پڑی سگنل کی تو وہ کہا کہ سب تو جا رہے ہیں آپ کیوں کھڑے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مٹی جل رہی ہے لال کلر کی میں کیسے سگنل توڑ دوں اب یہ توڑتے چلے جا رہے ہیں اب میں بھی اگر بولو سب توڑ رہے ہیں میں بھی توڑوں تو پھر سگنل پر کھڑا کون رہے گا ضرورت نہیں کہ ہر وقت اچھا اتنے سپاہی اتنے پولیس والے کیا گورنمنٹ ارینج کرے گی جس کو ہر سگنل پر کھڑا کیا جائے ہم بچے تو نہیں ہیں نا کہ ہم کو مطلب کہ وہ بچے تھے جن کو سنبھالنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت پڑتی تھی ایک سگنل ہے ایک ایک ذمےدار ذمہ دار شہری کے لیے سگنل کافی ہے وقت بچانے کے لیے جا رہے نا جلدی یہ وقت نہیں بچا رہے آپ یہ اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ یہاں وقت بچا نہیں رہے ہیں یا قانون توڑ رہے ہیں اور اس طرح قانون توڑنے سے جب حادثہ ہوگا نا تو وہ وقت تو وہ تو دو گھنٹے بچا رہے تھے نا وہ دو مہینے تک بستر پہ پڑے رہنا پڑے تو یہ آپ نے رک کے گویا کہ ایک اچھا کام کیا بالکل میری نظر میں میں نے اچھا کام کیا ایک ذمہ شہری والا کام کیا ایک محب وطن والا کام کیا اور شریعت مطرا پر عمل کرنے والا کام کیا اگر میں اس میں مخلص ہوں تو انشاءاللہ مجھے سبل پر اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا روڈ پہ تو روڈ کے ساتھ چلنا پڑتا نا آگے پیچھے آپ خود ارشاد فرما رہے گاڑیاں چل رہی تھی جا رہی تھی ایک آپ کھڑے ہو گئے اب پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں اسپیڈ سے کہ گاڑیاں نکل رہی ہیں آپ نے آگے سگنل پہ بریک لگا دیا سگنل جب لال بتی چل رہی ہے تو میں نے تو بریک لگانے لگا نا وہ کہی اس لیے رہا ہے کہ بھائی بریک لگا دو میرے پیچھے البتوں کو گاڑی ہارن بجا نہیں رہی تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا ہارن بجانے اگر ہارن بجا بھی رہی ہوگی تو وہ اسی حد تک بجائے گی جب تک کہ میں چلوں گا نہیں میں قانون پر عمل کروں گا میرے پیچھے والوں کو قانون پر عمل کرنا پڑے گا اس میں تو یہ نصیحت ہے برا بھلا بولے کیا برا بلا پتہ کب تک بولیں گے یہ بھی بتا دو یہ برا بلا کب تک جب تک میں سگنل پہ کڑا ہوں جب تک آپ کو نکلے گا نا نہیں جب تک سگنل کھلانے میں نکلا نا وہ بھی جب نکلے گا نا چل پڑی بولے گا یار آدمی ہے کیا اچھا تھا یار بولے گی جب تک یہ نہیں پتہ کہ میری آگے والی گاڑی میں ہمارے ساتھ ایک سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے یہ بھی ایک میسج ہے عموماً جب سیکیورٹی کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ یہ مطلب یہ کسی کو خاطر میں نہیں ڈالتے حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے بعضوں کا سیکیورٹی کی بھی کچھ شاید ایس او پی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ ہائی سیکیورٹی پرسنالٹی اگر ہوگی تو اس کے لیے نکلنے کے راستے الگ کیونکہ اس کے رکنا ہی اس کے لیے جان کو خطرہ ہے تو اس طرح کی چیزیں ہر ایک کے لیے بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بعد بڑی گاڑی آ گئی ہے اس کے بعد سیکورٹی آ گئی پولیس والے تو یہ بدماشیں کرتے ہیں یہ تکبر میں آ گئے وہ تکبر میں ہے یا نہیں ہے بات کی بات ہے آپ کو بدگمانی کا گنا مل جائے گا جبکہ کوئی کرینے واضح یعنی واضح اصول واضح چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اور اس میں بعض اوقات حسد بھی آ جاتا ہے اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار بڑے بنتے پھرتے ہیں اس میں نا اس میں کہیں چپا ہوا ہے کہ آپ کو بڑا بننے کا شوق تھا آپ تو بن نہیں سکے اب اگر کوئی راستے میں ایسا کوئی بڑی گاڑی والا نکل آتا ہے تو ہو جاتا ہے ہمیں ایک ٹیچر ہوتے تھے ہمارے وہ ہم کو ایک واقعہ بتاتے تھے کس ایک قوم ہے ایک قوم ہے اس قوم میں ایک فرد سڑک پہ جا رہا ہے سخت دھوپ میں سخت دھوپ میں سڑک پر جا رہا ہے اس کے قریب سے خوبصورت تیز رفتار کار نکلتی ہے ٹھاوا کر کے وہ اس کو کار کے نکلنے کی ہوا تک آتی ہے نا hmm. وہ دیکھتا ہے نا اور دیکھ کر کہتا ہے میری جگہ ہو تو پتا چلے دھوپ میں چلنا کس کو بولتے ہیں اسی کی طرح ایک دوسری قوم کا فرد ہے اس کے پاس سے اسی طرح کار تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی ہے اور وہ کار کو دیکھ کر کہتا ہے کبھی میں بھی اسی طرح تیز رفتار کار میں بیٹھ کے گزروں گا تو ہمیں ہمارے سر سمجھاتے تھے کہ وہ ایک ترقی طرف بھرنے والی قوم کی علامت تھی ہاں کہ وہ اس کو پیچھے لانے کے بجائے اس کی طرح آگے بڑھنے کی جستجو کرتا تھا اور وہ کہتا تھا نہیں یار میں تکلیف میں تو ساری دنیا تکلیف میں تو پتہ چلے گا تکلیف کس کو بول رہا ہوں مائنڈ سیٹ سے ایک تربیتی اجتماع میں نیگیٹو اور پازیٹو مینٹلٹی پر اس طرح کی گفتگو فرمائیے وہ آدھا گلاس پانی کا دیکھ کے پوزیٹیو مینٹیلٹی کو ہی اختیار کرنا چاہیے جبکہ وہ شریعت متحرہ سے ٹکرایتی نہ ہو پوزیٹیو مینٹلٹی کو ہی اختیار کرنا چاہیے کہ جبکہ وہ شریعت متحرہ سے وہ سوچ ٹکراتی نہ ہو اور لوگ اگر اچھی حالت میں ہیں اگر آپ کسی کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر خوش ہونے کی عادت پیدا کریں نہ کہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر آپ برے ہو رہی بات سیکورٹی کی اب تو ہم جیسے لوگ ہیں نا ہمارے لیے سیکورٹی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی hmm. سیکورٹی کئی لوگوں کے لیے قید و بند کا نام ہے آزادی سلب کر لیتی ہے سیکورٹی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہے مجھے امی نے سنت کی سچویشن پتا ہے جو شخص مطلب بعد اوقات آسمان کو دیکھے ہوئے جس کو دن گزر جاتے ہوں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی تو یہ نہیں ہوتا جو جن لوگوں نے شوقیہ طور پر اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان پر بھی کلام کیوں کریں ہم لوگ اگر انہوں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا ہے تو کیوں کلام کریں میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین میرے سوشل میڈیا کے ناظرین میری مدنیلتی چاہیں اچھا سوچئے کیا اچھا سوچئے جس کام کی شریعت نے مذمت نہیں کی ہے آپ اس کام کی مذمت مت کریں اتنی سمجھ اتنا شعور ایک مسلمان اپنے کردار میں پیدا کرے جو کام میں دیکھ رہا ہوں اس کام کی شریعت نے مذمت نہیں کی میں مزمت نہیں کروں اس کو برا نہ کہوں شریعت اس کو برا نہیں کہتی میں کون ہوتا ہوں, اس کو برا کہنے والا صرف اس لیے کہ میری سوچ ایسی ہے دوسری بات شریعت ایک کام وسار دوسری بات آپ نے کام کو دیکھا آپ کو برا لگا اگر یہی کام آپ کر رہے ہوتے تو آپ کو برا نہیں لگتا آپ کو اچھا لگتا وہ کام اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر اگر آپ ہو رہے ہوتے تو آپ کو لگتا کہ میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں اگر وہی کام کسی اور میں دیکھتے تو کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی فضول زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو یہ مینٹیلیٹی بھی آپ کی نگیٹو مینٹیلٹی کی علامت ہے پلیز اچھا سوچئے کسی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے کسی کو ترقی مل رہی ہے کسی کو پیار مل رہا ہے کسی کو عزت مل رہی ہے کسی کو محبت مل رہی ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے کے حلال نصیب ہو رہا ہے اس طرح اس کو کچھ ایسا منصب مل رہا ہے لوگ سے چاہ رہے ہیں لوگ اس کو مان رہے ہیں لوگ اس کے لیے مطلب کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس کی اس عزت میں خوش ہو جائے یار جلتے کیوں آپ کیوں جلتے ہو اچھا آپ کے جلنے سے اس کی ترقی میں ایک چنگاری تک نہیں آ رہی ہے آپ کا جلنا آپ ہی کو جلا رہا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جل رہے ہو اور آپ جل رہے ہو وہ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کفارے مکہ جا ان کو سرکار سے حسد تھی کیونکہ نبوت جو تھی نا وہ اس طرح منتقل ہو چکی تھی بلی بلی رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہ ایک حسد تھا نبوت اس طرح منتقل ہو گئی یہ حسد دکھا ہے ہمارے علماء نے اور اعلیٰ حضرت امام سنت رحمت اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات دیکھی ہے تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گٹے تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے جب بڑھا ہے تج اللہ تعالیٰ تیرا جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھائے نہ میرے میٹھے بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کسی کو بڑھانا چاہے تو آپ کی سوچ آپ کی پلاننگ آپ کی کسی بھی قسم کی ترکیبیں اس کو گھٹا نہیں سکتی کیونکہ اس کا بڑھانا اللہ نے مقدر کر دیا ہے ڈیٹیل میں لکھا بھی ہے نا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے خالی کالی جل بھن رہا ہے اس پر بھی روئے کہ تیری تقدیر میں جلنا تھا اس کی تقدیر میں بڑھنا تھا اس پر اس پر ہی افسوس کر لیں گے یار واقعی یار یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو سوچے یار واقعی یار بات تو یہ کر دو رہا دماغ پر مارنے والی دورے چلا رہا ہے کہ یار یہ واقعی یار میں مطلب اس کو دیکھ دیکھ کر گاڑی آ گئی اپنا کا مکان آ گیا فریج جا گیا اے سی آ گیا اس کی عزت بڑھ گئی اس کا یہ ہو گیا اس کا یہ کل تک پھٹیچار آدمی تھا اور آج اس کو اللہ تعالی نے عزت دے دی ہے تو یار وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دستے قدرت میں وہ تو عز و منتشا وہ تو ضلع و, و منتشا عزت بھی اللہ کے دستے قدرت میں ذلت بھی اللہ کے دستے قدرت میں نو تم نہ کسی کو عزت دے سکتے ہو نہ ذت دے سکتے ہو اگر کسی کو عزت ملی ہے تب بھی اللہ ہی کی رحمت سے ملی ہے تو ایسا ہرگس نہ کریں اچھا سوچے اتنی پرسکون رہو گے کہ آپ کو مدینہ مدینہ ہو جائے گا یقین مانو آپ دعائیں دو گے میرے کو یار چلو میں اپنی دعاؤں کا راستہ کھولوں آپ مجھے دعائیں دو گے یقین مانو کہ عمران تیری بات مانی ہم کو ہم, ہم, دو, ہم دوا سے نکل گئے فری گئے. تبید, ہماری طبیعت ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہمارا بلڈ پریشر ہو گیا ہمارا مطلب کہ وہ ڈپریشن نارمل ہو گیا ہمارے ٹینشن کی بیماری چلی گئی ہم نے ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیا تو یہاں ایک بات میں چاہ رہا تھا وہ بھی بیان ہو جائے کہ آپ اتوار کے دن ملاقات فرماتے ہیں کا مدنی جاری ہے آج بھی میں جا رہا ہوں سر میں آج سلسلہ بھی میں سارے تین بجے کا ذہن بنا کے آیا تھا آپ کے ساتھ اظہر بھائی موجود ہیں اظہر بھائی سے تھوڑا سا وقت گزاریں انہی کے ساتھ مدنی کا کسوٹی بھی کریں انہیں کے ساتھ دیگر سلسلے کر لیں آج تو ہم کچھ اور سوچ کے بیٹھے تھے آپ کو نہیں ہی ہوتا ہے مطلب آپ کچھ اور سوچ لوگ آپ اظہر بھائی کے ساتھ کر لیں ایک تو مدنی آپ ویسے بھی ٹائم آپ نے عطا فرمایا ہوا تافرمایا اللہ آپ کو ایک مدنی سوٹی کر لیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو گھیر لیں نہیں نہیں عادت ہو گئی ہے اب اب تو نہ رو گئی گنی عادت ہے سب بگڑ گئی نہیں آپ کے کئی آپ یہ ٹیم بنتی ہے انہوں نے آتے مجھے کہا آپ ہیں ہماری ٹیم کے تو ابھی تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی ٹیم جو ہے مدنی چینل پہ یہ لوگ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے نا کہ وہ نہیں انہوں نے آپ کو آتے اپنی ٹیم کا لے لیا اگر میں کہتا ہوں کہ اب میرے آدمی بن جاؤ تو کیا نقصان ہے نام کیا مراد ہے گیارہ سوال ہے ہاں جی وہی جو میں نے جو میں نے وہی وہی والی نا جی گیارہ سوال ہے گھڑی فٹافٹ چنائیں اور آپ جواب سبحان جواب دیں اور آپ کے بعد جی باری مراد ایسا بتا دیں انسان انسان نہیں ہے لا کوئی مقام میں بالکل مزہ کسوٹی کے لیے ذہنی طور پر تیاروں کرنی آپ نے میرے کو بٹھا مقام نہیں تیاروں کے آتے تھے کسوٹی کے کچھ تو ہوتا تھا نا یار مل مل مل ہونا ہے مقام, مقام ہے جی مقام ہے آپ کو ویسے بھی جو ہے نا ان چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہی ہوں گے ذہن بن گیا ہوگا آپ کا لبیک ہے نا اس میں تو پہلے سے ایسی ہوتی نہیں ہو نہ ہو شورہ تو ہے نا پوری دعوت اسلامی ہے کہاں سے کیا آ جائے کیا پتہ ہے جی ہے مقام ہے وہ مقام حرمین طیبین میں ہے ہرام میں بھی ہے نعم ٹھیک ہے ہرمین میں بھی مکہ جی, مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں جی ایسا مکہ مکرمہ میں ہے لا لا مکہ مکرمہ میں نہیں مدینہ منورہ میں مدینہ, منور مدینہ منورہ مد میں ہے جی مدینہ منورا مسجد یعنی مسجد نبی شریف نہیں نہیں آپ مدینہ منورہ اس پہ رہے ہیں مانسے مانسے مانسے مانسے پوچھا مدینے مانسے مانسے مانسے مانسے مدینے میں مسجد نبی شریف بھی ہے کیسے تیز ہو گئے ہیں چلے بتا دیں مسجد نبی شریف میں اگلا سوال ہے ہاں اگلا اگلے لو یار ٹھیک ہے جی آئی سب بتائیں مسجد نبی شریف میں جی مسجد نبی شریف میں ہے اس کو پتہ ہے پھر بھی اتنا سوچ کر ہاں بول رہے ہیں میرے کو پتا ہی نہیں ہے میں کیسے پہنچوں گا کتنے سوال ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ چھ سوال ہو گئے مسجد نبی شریف مزید پانچ پانچ باتیاں بھی لاج یہ مزید جو قدیم مسجد نبی شریف ہے ریاض الجنہ روزہ الجنہ جسے ہم کہتے ہیں ایک سوال کریں گے ایک ہی سوال کا میں ایک ہی سوال کا جواب دوں گا ابھی آپ میں آپ کو مقام کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ تو مسجد نبی شریف گھومے نا آپ تو لطف اٹھائی اللہ میں آپ کو مسجد نبی شریف میں لے کر گیا ہوں تصوری تصور میں آپ لطف اٹھ لیں مزے لیں کیوں اس طرف گھوم رہے ہیں آپ لطف لطف کی طرف جائیں لطف کی طرف جائیں لطف کی طرف جائیں تو آپ مسجد نبی شریف میں ٹھیک ہے ماشاء اللہ اور مسجد نبی شریف کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں ممبر و محراب اور اجرائے مبارکہ ہے مزار مقدس تو یہ پورا حصہ قدیم مسجد کہلاتا ہے نا مطلب یہ ابتدائی جو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب اور صلاحت کا جو حصہ تھا روزہ روز جننا بھی ہے تو جو مقام آپ فرما رہے ہیں جو مقام آپ مقام فرما رہے ہیں وہ مقام جو آپ کے ذہن میں وہ مقام اس مقام میں ہے پرانی جو مسجد ہم مطمئن مطمئن اس حصے دے میں دے م... م... نعم اتنی چرچ کر رہا ہوں اس میں آپ ہاں حضور مطلب یہ ہے آپ کے ساتھ کہ ہم صحیح جواب دینا جب بھی لیکن میرا یہ غلط ہے یہ میرا گھیرتا ہے نا جی اچھا اس کو نسبت اصحاب سے ہے صاحب کا نام سے تھوڑا ڈیٹیل مانگتا ہے سلمان نہیں آپ جواب دیں چلیں آپ نے جواب میں ہی جواب ڈھونڈ لے نا آپ جواب دہائی آپ نے ان کی طرف کیا ان کو جواب دینے دیں نا یہ رکنے شو ہے کوئی مطلب عام آدمی نہیں ہے ڈکٹیکٹ تو نہ کریں نا ہمارے اسلام بھائی کو جی اظہر بھائی اصل میں بعد میں یہ آئے گا کہ یہ نسبت تو تھی نسبت میں نسبت ہے تو صحیح آپ سیدھا سا جواب دیں کیا اس مقام کو کسی سابی سے نسبت حاصل ہے جی بالکل نعم. اس مقام کو جان وہ مقام سے نہیں آپ سے بعد میں بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو ہم نے نہیں کرنا مسئلہ اظہار بھائی یہ بات سنیں آپ ان دونوں کو چھوڑیں یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ مقام ہے جس کا وہ مقام کئی زیارتوں کا مجموعہ ہے وہ زیارہ ہی زیادہ ہے اتنی اس حصے کے اندر زیادہ تی زیادہ تھا ٹھیک ہے اچھا پھر وہ اس میں بعض مقام وہ ہیں جو بعض صحابہ کرام کے حوالے سے منسوب ہیں جی جی ایک صاحبی نہیں ہے جی جی مطلب صحابہ کے حوالے سے منسوب ہیں کہ یہ فنا صحابہ کرام کی جگہ ہے یہ فنا صحابہ کرام کا مقام ہے تو آپ ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابی اور صحابہ میں پرابلم وہ مطلب آپ کے ذہن میں کوئی غلطی ہو جائے تو کیا اس کو اس مقام کو صاحب کرام سے نسبت ہے یہ ایسی والی نسبت نہیں ہے یہاں لا آئے گا یہ جو میں نے وہی کہا نا ڈیٹیل آئے گی سوال میں تو پھر اس کی بنے گا جواب اب یہ والی اس میں لا آئے گا لا آئے گا دیکھا کیسا نام لا نہیں ہے نا وہ ٹھیک ہے نہیں میں نے نہیں سوچا نہیں تھا ابھی سوال سوال کریں کریں نگرانے ہیں اور رکنے شروع رہے ہیں صحیح یہ لا ہو یا نام ہو ہم تو ساتھ ہیں دیکھے نا تھوڑی دیر میں جو اشاد فرماتے ہیں جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا پہلا سوال جو تھا اس میں اب بھی نام ہے جی اچھا اب یہ بتائیے کہ وہ جو مقام جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مقام کا تعلق نماز ادا کرنے سے ہے لا لا نہیں نو no, سوال ہو سنہری جالیاں جو ہیں اس کے آس پاس یا اس سے اس کو نسب... وہ مقام وہاں ہے اس مقام میں آس پاس الگ سوال ہے اور وہاں اس میں ہے الگ سوال ہے اب سوال وہاں سے سنہری جالیوں کے آس پاس ہے یہ الگ سوال ہے سنہری جالیوں میں ہے یہ الگ سوال ہے ایک سوال کرنا رہے سنہری جالیوں سے متصل ہے تیسرا سر سوال ہاں متصل ہے تیسرا آئی تھی کتنی آپ لوگ گہرائی میں جاتے ہیں نا آپ لوگ آپ نے سکھایا میرے سے یہ سکھایا آپ لوگوں نے پچیسواں سلسلہ اچھا صلی اللہ علیہ محمد سنہری جالیاں وہ جو حجرہ ہجرائے مبارک آئے ہجرائے مخصوص آئے عشہ اجرا عائشہ ہاں اجرا عائشہ ردی اللہ تعالی عنہ کیا اس،, اس،, اس مقام کو اس جگہ سے کوئی نسبت ہے نعم ٹھیک ہے گیارہ سوال کریں گے گیارہ سوال ہے اب آخری سوال, سوال آخری سوال کریں گے گیارہ اور آخری سوال اللہ اللہ میں تو بڑی رہا تھا میں تو چوتھے تھا جواب دینے والے نہ زیارتیں ہی زیارتیں نا حرم شریف میں آگئے گئے مصر نبی میں تو اب یہاں سمٹتے سمٹتے اب حجرہ مبارکا تک تو آگئے گئے اب تو دروازے کھلنا نا ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو دھندو تھی ارے ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدا نہ کوئی گیا نہ آیا ہمیں اے رضا تیرے زیر کا پتا چلا با مشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آئے یہ نہ پوچھ کیسا پایا دا. کیا وہیں سے کھڑے ہو کر سلات و سلام پڑا جاتا ہے رسالت بارگری سلط ناز ہے یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر حاضری ہے آپ نے پوچھا سلاۃ سلام تو وہیں سے پڑھا جاتا ہے سوال کیا کر واضح نہیں ہے سوال واضح نہیں ہے آپ کی مراد سنہری جالی چینج کر لیا آپ چینج کرا گیارہ سوال میرے پاس سوال ہے دیکھیے نگرانی شورا جواب جو بھی دیں سکھا کے تو جائیں گے نا کچھ نہ کچھ نہیں नहीं نہیں جائے جالیاں یہی سوال ہے نہیں میں نے اگارو ہے نا نہیں میں پوچھ رہا ہوں میرے پاس جواب آپشن موجود ہے ना کا نا ہاں سنہری मैं نہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اب تو اندر ہی جانا ہے نا مجھے لیکن میں اندر ہی خود تو نہیں جاتے ہے نا بارہویں میں بارہویں میں بارہویں تک پہنچا یا نہیں پہنچا میٹھے نبی ہر مکان سے بالا میٹھے نزے سے وہ مکان مراد ہے زمین خاص جس خاص زمین ہے خاص حصہ زمین سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس میں مبارک مس ہے یہ وہ مقام خاص ہے کہ سے آلہ میٹھے نبی اثر روزہ اس جگہ کا نام ہر مقام سے بالا میٹھے نبی فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نا جس کو ہر مقام سے بالا میٹھے نبی ویسے روزے کو روزہ کیوں کہ ہم نے تو روزہ کسی اور ہی کہ باد سے ہے نا باغ جنت کا باغ روزہ سے مط جس کی قبر جنت کا باغ بننی ہے انہی کے باغ کے سبقے میں بننی ہے انہی کے سبقے میں, میں بننی ہے ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام جو بندگی یا و رک آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے یہ بدلیا نہ ہو تو کروڑوں روپیہ جا یعنی جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے ستر ستر ستر ہزار فرشتے بارگاہ رسالت میں صبح و شام حاضری دیتے ہیں اور آکا کے بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور جو ایک بار یہ ستر ہزار آئے اب اب قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی کیونکہ یہ بدلی آنا ہو تو کروڑوں کی آس یہ جو لائن ہے کہ ہمیں بھی بارگاہ رسالت میں حاضری دینی ان کی باری کب آئے گی تو یہ ہے تو اب جو ایک معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار بار یعنی فرشت معصوم ہے اللہ تو فرماتے معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار یعنی جو معصوم ہے وہ تو زندگی میں ایک ہی بار مطلب ایک ہی بار آ سکیں گے آسی آس پڑے رہے پڑھے تو فلا عمر بھر کی گناکار پڑے رہے تو عمر بھر کی صلاحیں پڑے رہو پڑے یہ ہے در مصطفیٰ کی تلاش میں پہنچ گیا ہوں خیال میں اللہ در مصطفیٰ کی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 نہ نہ تھکن کا دو چہرے دو پہ دو ہے اثر نہ سفر کی پاؤں کی دھول مدينہ مدينہ میں دھول ہے اللہ میں تصور مدینہ میں جینا تصور مدینہ میں رہنا عطا اور مدینہ میں مرنا فرما آمین بھی جاہدین نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھکیا سے اسلحہ اظہار کے ساتھ کنٹینیو کریں مجھے اجازت ہے میرا انتظار ہو رہا ہوگا ملاقات بھی آج نہیں ہوگی میرا مدنی مشورہ ہے تو چونکہ میری نیت یہ کہ میں دنیا میں کہیں بھی رہوں لبے کے سلسلے میں میری حاضری ہو جائے لبے کہتے ہوئے جبکہ کوئی خاص خاص مجبوری نہ ہو تو دعوت اسلامی کے اہم ترین مدنی کام کے مشورے ہوتے ہیں مرکوی کا مدنی مشورہ جی. صاحب صاحب بھی ہمارے لیے امپورٹینٹ جی. ہے لیکن اب یہ کہ سلسلہ چلائیں تھوڑا پھر اظہر بھائی کو بھی ہمارے پاس جلد بھیج دیجیے ٹھیک ہے کچھ کال تو شامل کر لیتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جواب دی. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سے سوال ہو رہے ہوں گے لب بھائی جی ماشاء اللہ اظہر صاحب ہیں رات کو مدنی مذاکروں میں ماشاءاللہ کئی رکن شورا کی زیارت ماشاءاللہ کی اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح چمکتا دمکتا سنتوں کی تباہ اور علم دین سیکھنے سکھانے کے سلسلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی برکت اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا سمجھنا سمجھانا قبول فرمائے موضوع وقت کی اہمیت ہے حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی اہمیت نہیں جان سکے تو وقت کی اہمیت کیسے جانیں گے جب ہم وقت ہی کو اہمیت نہیں دیتے تو اپنے روز مرا زندگی کے جتنے معاملات ہیں سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کوئی بھی معاملہ ہے اس میں وقت اہم اہمیت رکھتا ہے اور پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری داؤں میں ایک وقت کی اہمیت وقت کا خیال اور وقت پر معاملات کام وغیرہ کرنا شامل ہے اس پر متنی پھول چاہوں گا ماشاء انہوں نے اپنے کال میں وقت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ تذکرہ تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اس کی قدر نصیب فرمائے اہمیت سمجھنے کا ذہن نصیب ہو جائے کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں مقصد سامنے رہے گا تو انشاءاللہ شاء وقت کی اہمیت کا احساس ہوتا رہے گا اور اس کو اچھے کاموں میں صرف کرنے کا جس میں دنیا اور آخرت کا نفع ہے اللہ تعالی نے چاہا تو وہ نصیب ہوتا رہے گا مدری چینل اس کے لیے کوشش کر ہی ہے یہ سلسلہ بھی اور موضوع بھی اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں بالکل ایسا آپ ماشاء بھی ہیں. اور پاکستان میں بھی ماشاء اللہ مدنی کاموں کی ذمہ داریاں بھی ہیں آپ کے پاس نے ملک کی ذمہ داریاں بھی ہیں تو اس کے علاوہ مختلف بیانات بھی آپ کے ہوتے ہیں کل مدنی خبروں میں ہم دیکھ رہے تھے پھالیہ میں بیان تھا آپ کے اس کی مدنی خبر چل رہی تھی تو یہ کس طرح سے آپ کس طرح اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ لے کر کے چلتے ہیں یعنی آپ بیانات بھی کرتے ہیں بازار کی شرح ہمارے مطلب وہ باقاعدہ بیانات کی طرف نہیں جاتے لیکن آپ کے باقاعدہ بیانات ہوتے ہیں میں تو آپ بیانات کا بھی جذبہ سیٹ کرنا اور تنظیمی جو اپنے امور ہیں وہ بھی نمتا کے سے ٹائم دینا لیکن اس میں امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے انمول ہیرے میں ایک بہت خوبصورت جدول عطا فرمایا اور اس جدول کو لے کر اگر ہم چلیں تو جیسے نگرانی شروع میں بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یار یہ کون کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے میرے پاس آکے کے بیٹھے کہ میں اس کو بتاؤں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ابھی باقی ہے کتنا وقت ابھی آپ جو ہے نا وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو اصل میں جدل بنانے میں اور اپنے چیزوں کو مینج کرنے میں بعض لوگ جو ہے نا وہ جوش میں جذبے میں آ کر کر بیٹھتے ہیں سسٹم کو مینج کرنا ہے گھر کو اپنے مدنی کاموں کو اپنے بزنس یا کام کاج کو ان چیزوں کو مینج کر کے بس ہی اپنی پریورٹیز کو ہمیں جو ہے نا وہ بدلنا ہوتا ہے ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اپنی آسائشوں اور اپنے آرام کو اس کے لیے ڈیفنیٹلی ہمیں اپنے سفر میں اپنی طبیعت اپنے آرام اپنا کھانا پینا اپنے سونے جاگنے کے معامولات ان میں ڈیفینیٹلی قربانی تو ظاہری باتیں مانگتا ہے بھیم قربانی مانگتا ہے ان چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کہہ مشکت مشقت آتی ہے لیکن جب نظر آتا ہے کہ معاشرے کے حالات کیا ہیں بے حیائی فحشی جھوٹ ریبت چگلی برائیاں کس طرح بڑھ رہی ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں نے الحمد للہ دل ال معاشرے میں ایک اچھی چینج پیدا کی ہے اور یہ جو ہمارے جدول ہیں جو ہمارے مدنی کام ہیں بارہ مدنی کام ہیں یہ ان کا مقصد تو یہی نا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی تو اس کو جدول بنا کے سسٹم بن جاتا ہے الحمدللہ ہو جاتا ہے کی ضرورت ہے بس اپنے ذہن کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اور اپنے وقت کو مس یوز کرنے والی چیزوں سے بچنا اپنے وقت کو ضائع کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے ٹھیک ہے اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارا بہت سا وقت لے جاتی ہے صحیح ایک سیگمنٹ ہے ہمارے سلسلے کا ایک لفظ ایک نا تو ہم میں اور مہروز بھائی ایک ایک لفظ بولیں گے اور اس لفظ کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے یہ آپ جو ہے ہمیں بتائیں گے پہلے میں ایک کر کے عرض کر دیتا ہوں جیسے مکہ مکرا ہوں آپ سے کر رہا ہوں سلم جی مکہ مکرا ہوں ہماری جان بس آپ نے ایسی ہی ہے ریپلائی دینا اب دیکھیں نگرانے شرا اب دیکھیں نگران شورا والا سیگمنٹ آپ جو ہے وہ آپ کو, گئے گئے کو اب دیکھیں آپ کو تو اپنا بندہ بنا کے چلے کتنا کچھ دیر پہلے آپ ان کا حصہ تھے تو ابھی آپ جو وہ یہ بتائیں بھی واجب میں تفسیر تفصیل جی سراۃ الجینان کا مطالعہ کریں خلیفہ اول یار <سجد> غارو یار مزار رسول جو معیت المبارک جنر المال بی بی خجرت القبرہ کا مزار پر امہات اللہ، اللہ، <سجد> جی <محط> المؤمنین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ کی مقدس ازواس کی عظمت کو سلام خاتم النبیین ہمارے پیارے آکا صلی اللہ وسلم خواجہ غریب نواز اجمیر کے تاجدار تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد کرنے والا بہت سی برکتیں پائے گا سبحان جنت کی کنجی نماز سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا ناظرین، یہ ایک سیگمنٹ ہمارا یہ مکمل ہوا ایک اور سیگمنٹ بھی ہوتا ہے الفا جو ہے وہ ہم اسکرین پر دکھاتے ہیں اور بتانا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس سے ہمارا مرادی لفظ جو وہ کون سا ہے آپ میسجز جو ہے وہ آ جاتے تھے ماشاء اللہ واٹس ایپ پر آپ بھیج یہ کون سا لفظ ہے تو آج ذرا لائیو لائیو ہو جائے بتا دیں کیا ہاں لفظ ہے؟ میں اس میں میری, میری معاونت بھی ہوتی تھی میرا موبائل میری جیب میں ہے اللہ تعالیٰ بالکل مبار... <laughs> مدنی چینل کے ناظرین جو جو رکھنے شرا حاجی اظہر سے رابطے میں ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں آپ میرے بچے ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپشن میری بیٹی ذہین ہے وہ بعض اوقات میری معاونت ہو جاتی تھی بعض اوقات کبھی ایسا موقع ہوتا ہے نہیں پاتے آپ تو ظاہر بات ہے کہ سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں گھیرنے والا آپ کا تو ایک ہوتا ہے نہیں نہیں ہمیں کرے گھیروں لوگ کیا بولیں گے یہ لوگ بولتے ہیں ہمیں کیا بولتے ہیں مجھے بولا آپ لوگ بہت گھرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ خود ہی گر جاتے ہیں یوں یوں بھی کہتے ہیں تو آپ آج تیار رہے موبائل فون کا حسن ہے یہ الحمدللہ وہ انداز ہے آپ کا ایک طریقہ کار ہے نگرانی شورا کے ساتھ بہری بات ہے وہ ایک دلچسپی بھی بڑھتی ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا یہ مدنی چینل کے ساتھ وابستگی رہے گراہوں برے چینل سے بچے رہے بالکل. ایک خوشگوار اور پیارے ماحول میں ایک جو ہے وہ سیکھنے سکھانے ایک ذہن پر زور دے کے اچھی چیز ہی نکلے گی نہیں وہ بھی سیگمنٹ آئے گا وہ بھی کوئی نام آئے گا الفابیٹس آئیں گے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا نکلنا ہے جس کے پیچھے ہماری کوئی سوچیں یادیں کوئی نہ کوئی تصور جائے گا تو ایک اچھا ہی خیال آئے, سبحان آئے گا, سبحان سبحان آئے گا. سبحان سبحان ماشاء اللہ موبائل آپ بھلے اپنے پاس رکھیں جی. گھر سے آپ کو اگر میسج آتا ہے بالکل آپ اس کو لیں دیکھیں گھر سے آئے, سے, سے آئے مدینے سے آئے مکے سے آئے, آئے مدینہ واہ سبحان اللہ جی دکھائیے سین پر کون سا لفظ بتانا ہے ہمارے حاجی صاحب شورا ہیں آج ہمارے ساتھ سبحان اللہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات الفاظ خالی ہیں جی آخر میں دی دی دی را را را اچھا ٹھیک ہے جی چار غلطیوں کی گنجائش چار غلطیوں کی گنجائش ہے جی یہ آپشن نہیں آئے گا کہ یہ رسالہ ہے کوئی نام ہے یہ لفظ ہے شہر ہے حضور یہ لفظ ہے ال لفظ انسان یہ وہ لفظ ہے جو بند زبان سے جو ہے نکالتا ہے اب یہ کیا ہے یہ تو آپ نہیں بتانا ہے آپ کتاب کا نام بتائیں آپ جو ہے وہ کسی محلے کا نام بتائیں علاقے کا نام بتائیں مقام کا نام بتائیں شخصیت کا نام بتائیں کھلا آپشن ہے آپ کے پاس بتائیں نہیں نا کہاں ہے چلے آپ کو آپشن دے دیتے نام ہے اس رسالے میں اس کا نام ہے تو نام تو بہت سے اس میں آ رہے ہوں گے ایم لگا کے دیکھیں ایم لگائیں جی ایسا باپ میں میرے دن میں ایک بات آئی میں بعد میں بتاؤں گا جی ایم ہے اس میں ایم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جی ایم اچھا عبد الحبی بھائی نے ایک فارمولہ دیا تھا اے ای یو میں سے کوئی لگا کے دیکھنا ہوتا ہے ایک, ایک دو محمد کے اسپیلنگ بھی اتنے اس میں خانوں آ رہے تھے خیر چلے اچھا یہاں بتانا وہ ہے جو ہمارا مرادی لفظ ہے نہیں تو ہو سکتا کوئی اور بن جائے اچھا اے لگا کے دیکھیں اے اے ہے جی اس میں او ہو ہو واہ جی واہ دو دو اے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہے لفظ بہت پیارا ہے اللہ نصیب کر دے ہیں میرا نظر ہے آپ کو اس سے محبت ہوگی اور شاید مطلب میرا یہ بھی اس نظر ہے آپ اس کا عمل بھی, بھی ہوگا بالکل چلے ایک چیز تو تے ہو گئی کہ یہ ہماری امل فیل ہے کوئی فیل اللہ دیکھیے ہماری مطلب اسے عمل یا فیل نہیں کہتے وہ پرٹیکولر جو لفظ ہے اسی کوئی لفظ بولتے ہیں جی حضور آگے پی لگا کے دیکھیں ٹی لگائیں جی ٹی ہے اس میں ٹی تو ہے ایچ لگائیں اچھا اس میں جے لگائیں یو لگائیں سلحان اللہ سلحان اللہ اچھا دیکھیے یہاں تو ہمیں مزہ آ گیا لیکن بھائی کتنے کا مزہ کرکرا ہو گیا اتنے جلدی بتا دیا اللہ چلے جی اللہ کریم قرآن کریم فرماتا ہے میں روز بھائی ہوں یو میں کا تم مستب شیرہ قیامت میں کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے خوشاش بشاش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے خبریاں پا رہے ہوں گے اس کی تفسیر میں رشاد فرمایا کافی سارے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جو نماز تحجر ادا کرنے والے ہوں گے اور جل اللہ عظہی کے مدنی ماحول میں ہمیں جو مدنی نامات عطا فرمائے گئے ہیں اس میں ایک مدنی انعام بھی ہے تحج الشراقاشر وبین ادا کرنے والا مدنی انعام سلمان صاحب مجھے ایک میسج آیا یعنی وہ ریمائنڈر میسج تھا الحمد الحمدللہ فلاں فلاں مسجد میں اسلام جمع ہوتے ہیں اور تحجد کی نماز پڑھتے ہیں ریمائنڈر تھا کہ مطلب وہ ترغیبی میسج تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہے ہیں اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ بس اوقات بعض جب ہم سنتے ہیں تحجد کے فضائل سنتے ہیں سلمان بھائی نیت بنتی ہے لیکن عام حالات میں اس کا عمل کرنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے لیکن اس کا آسان ترین اس کا مدنی قافلے ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مل ہی مدنی قافلے کی برکت سے شرکۂ کافلے کی برکت سے انشاءاللہ عزوجت تحجد مل جائے گی وقت کے قدر دان جو ہے نا وہ تحجد کی برکتیں بھی پا لیتے ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ایسی بہت سی اچھائیوں سے محروم بھی رہ جاتے ہیں اور یہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی کچھ سو جائے پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد اس کے, لیے اس کے لیے تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے وہ سہری کا وقت ختم جب ہوتا ہے جس کو ہم صبح سادے کہتے ہیں اس وقت تک رہتا ہے ابھی رجب المرجب کی آمد آمد ہے اس مہینے کو عبادت کا بیج بونے کا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ دعوت سامی کے الحمد للہ مدنی ماحول کی خصوصیات میں سے ہے کہ عبادت تقوی، روزے پرہیزگاری کا ذہن رات مدنی مذاکرے میں بھی اس کا تذکرہ ہوا اور بہت خوبصورت انداز میں میرا لسن کی تربیت بھی فرمائی کہ ہم اس ماہ مبارک میں ملک و بیرون ملک میں سحری اجتماعات کرنے جا رہے ہیں اجتماع بھی ہوں گے افتار اجتماع بھی ہوں گے اس کا وہ مختصر انداز یہ ہوگا کہ عشاء کے بعد مختصر بیان ہوگا اس کے بعد ملاقات تقسیم رسائل وغیرہ سلاۃ توبہ پڑیں گے اور مسجد میں ہی احتکاف کی نیت کے ساتھ چکے آئے ہوئے ہوں گے تو احتکاف چل رہا ہوگا نفلی اب وہیں آرام ہوگا پھر تحجد میں اٹھایا جائے گا تحجد پڑی جائے گی اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہوگا کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں اس میں پھر دعا کے بعد سہری روزہ رکھا جائے گا رجب کے روزوں کی بڑی برکتیں جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے اور روزہ داروں کے لیے رجب کے جو روزہ دار ہیں خیر روزے کا اہتمام ہوگا پورے کابینہ میں ڈویژن میں کچھ دن یوں سمجھے ایک دعوت ایک ترغیب ایک دھوم ہوگی کہ آج ہمارے یہاں شہری اجتماع سبحان اللہ پھر وہ سہری کی ترکیب ہوگی وہیں روزہ رکھا جائے گا اذان فجر ہو تو پھر صدای مدینہ لگائی جائے گی فجر کی نماز بعد جماعت مدنی ہلکا ہوگا اس میں قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے مناجات ہوتی ہیں شجرا شریف پڑا جاتا ہے پھر جو ہے وہ مدنی حلقے کے بعد اشلاق و چاشت کے بعد سلاد و پہ ہمارا یہ سہری اجتماع ختم ہوگا تو یہ تہجد کی عادت پانے کا بھی ایک طریقہ یہ بھی ملے گا ہمیں کہ ہم شہری اجتماعات میں شرکت کریں مدنی قافلوں میں سفر کریں اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں محسوس ہوں گی جی مہروج بھائی کچھ ٹیسٹ میسجز ہیں جی کہ ایک اسلام بھائی ہے. بی ایس سی کے طالب علم <سلام> ہے کہہ رہے ہیں اور اپریل کے اینڈ میں میرے امتحانات شروع ہونے والے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں کتنا وقت امتحان کی تیاری کروں اور کتنا وقت مدنی چینل دیکھوں دعا بھی فرما دیں کہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی ملے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی بھی عطا فرمائے اور مدنی چینل کے لیے تو کم از کم ہمارا یہ ایک ہے مدنی انعام کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ اس میں, میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آپ کو تاکیدن ارض کروں گا اور دارالس علیہ سنت کے سلسلے ہیں ان کو اور مدنی مکالمہ ہو نگرانی شورا کا ان مدنی میں مدنی مدنی. اچھا پھر یہ کہ اپنے موبائل کو ان دنوں میں نا آپ یوں سمجھیں کہ انٹرنیٹ فری کر لیں نیٹ چلتا ہے نا تو یہ بہت وقت زیادہ لیتا ہے ضروری کال اور ضروری میسج کے علاوہ وہ بھی گھر میں ہیں تو گھر والوں کے ساتھ کسی نے اگر کرنا ہے انسے. کہہ رہے ہیں کہ لبیک سلسلہ میں حاضر ہوں بہت اچھا ہے نگرانی شورا سے ان کا سوال ہے اور نگران شورا آپ کو ادھر بھیجے ہمارے گئے تو آپ جواب دیں کہ وقت ہم نے ضائع کر دیا جو وقت ہم نے ضائع کر دیا اب اس کا اضارہ کس طرح کر سکتے ہیں کوئی ترکیب بن سکتی ہے کہ اس وقت کا گئے ہوئے وقت کا گزرے ہوئے وقت کا ہو جائے है है, یہ وہ چیز ایسی ہے جو گزر گئی سو گز دن جب شروع ہوتا نا تو کتابوں میں لکھا کہ وہ اعلان کرتا ہوا جو ہے نا وہ آتا ہے دن کے آج میں آیا ہوں پلٹ کر نہیں آؤں گا کہ وہ جوانی پلٹتی نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو اگر کوئی غلطیوں میں وقت گزرا ہے تو اس کی توبہ باقی جا سکتی ہے معافی تلافی کا یہ ایک سلسلہ ہے بقیہ وہ دن وہ وقت وہ آسانی کے وقت جو, جو, جو جوانی میں خاص طور پہ تھے وہ واپس تو نہیں آئیں گے اب جتنا ہو سکتا ہے عبادت میں تلاوت میں اللہ کی یاد میں وقت گزارا جائے جو غلطی ہوئی اس کی اللہ سے معافی مانگ لی جائے اچھا مرکزی مجر شعرا کے آپ نے جوابات بھی سنے اور مدنی پھول بھی فرمائے ہیں مرکزی مجرس شعراء کا مدنی مشورہ جاری ساری ہے اور نگہ شعرہ فرما کر بھی گئے تھے کہ اظہر بھائی کو جلدی بھیج دیجیے گا تو آج ہم اپنے سلسلہ یہیں تک جو ہے وہ اس کو لے کر آ رہے ہیں اور اس کو اختتام پذیر جو وہ کر رہے ہیں آپ اپنی آرا سے اپنی سجیشن سے اپنے مدنی مشوروں سے ہمیں بالکل آگاہ کرتے رہا کریں نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں اپنے آپ کوئی محسوس فرما رہے ہیں کہ یہ سیگمنٹ شامل ہونا چاہیے یا اس سیگمنٹ کا اس مرحلے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے یا اس کے اندر اس انداز میں تبدیلی ہونی چاہیے آپ بالکل بتائیے انشاءاللہ ہم آپ کے سجیشن کو ضرور جو ہے وہ دیکھیں گے سلامت رکھیں جی کنکلوڈ کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں وقت کو اور اپنی پریارٹیز کو مینج کرنے کی ایک تربیت نگرانی شرح دے کے گئے کہ مطلب اپنے سلسلے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے میں جہاں بھی دنیا میں ہوں میرا ذہن ہوتا کہ میں لبایک میں شرکت کروں حاضری دوں لیکن کیوں مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ اسلامی بھائیوں کا ملک بیرون ملک میں بعض کو عبد بھائی جیسے باہر تھے سعید ابراہیم باپو باہر ملک سے سفر مطلب ان کے جدول ایسے بنے کہ ان دنوں میں سب نے یہاں پر آنا ہےشورہ کا مدنی مشورہ اس کی پریورٹی دیکھیں کہ اب ان کے وقت کی قدر کرتے ہوئے تو وہ انتظار کر رہے ہوں گے مجھے جانا ہے اور اس دوران وہ مدنی پھول جو میرے متعلقہ ہوں گے وہ ڈیفینےٹلی ابھی وہ پینڈنگ رکھے ہوئے ہوں گے کہ چلے لبا سلسلہ بھی ہمارا نہ رکے اور لا ہمارا لا وہ کام بھی نہ کیا مینجمنٹ, ہے مینجمنٹ سبحان اللہ, برکا اللہ, برکا اللہ, اللہ اللہ ہمیں بھی, اللہ بھی آ فرمائے آفر میدا کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے سیکھتے رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے صدور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ